شاط فرما یوم کلو کل نفس تجادل عن نفسا کل بروز قیامت ہر جان اپنی طرف ہی سے جھگڑا کرے گی یعنی ہر جان کو اپنی ہی پڑی ہوگی کل بروز قیامت تو یہ دنیا کے لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرو یہ کلب روز قیامت یہ دنیا کے لوگ تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کل نفسما ملت اور ہر جان کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا دیا جائے وہم لا یو لمون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا جب ہر جان کو عمل کے مطابق حصہ ملنا ہے تو بندے کو چاہیے کہ سچی پکی توبہ کر کے اچھے اعمال اختیار کرے وضرب اللہ مثلاً قریت کانت عامنتم متمن کن و ضرب اللہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے مثلاََ مثال قریطَ ایک بستی کی کانت آمینتم متمن جو امن سے تھی اور متمئن تھی تینا رز قا اس بستی کی روزی آتی تھی راغ بلا روپ ٹو بین مکان چاروں طرف سے ف کفرت پھر ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فدا قلباسل جوڑی بس اللہ تعالی نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا بیما کانو یسنع اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ رب العالمین نے مالا مال کیا لیکن اس نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے مزید نافرمانی کی پھر بھوک اور خوف کو اس پر مسلط کر دیا گیا بھوک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تنگ دستی ہے مفلسی ہے لیکن خوف سے مرار یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار میں دیکھتا ہے کہ مسلسل اب مجھے نقصانات ہو رہے ہیں تو اس پر ایک انجانا خوف اور اندیشہ مسلط ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ بھی دشمن کا خوف ہے ظالموں کا خوف ہے اس آیت کریمہ میں درس ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں برقرار رہیں بلکہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی فرم برداری کریں کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کا نا ہے اس آیت کریمہ میں جس بستی کی مثال پیش کی گئی یہ بستی مکئی مکرمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے لے کر حضور کی آمد تک مکئی مکرمہ میں کبھی بھی خوراک کی اناج کی غلے کی اور پھل اور سبزیوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ تھا چاروں طرف سے پھل آتے چاروں طرف سے اناج آتا لیکن جب اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو ان پر بارشیں بند ہو گئیں اور سات سال سیون ایئرز ان پر کہت سالی ایسی مسلط ہوئی کہ یہ مردار کھانے لگے مرے ہوئے جانور کھانے لگے تو اس بستی والوں کو نصیحت کی گئی کہ کیا ان سات سالہ قہت سالی میں تم نے عبرت حاصل کی کہ یہ قہد سالی کیوں آئی اس لیے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے کفر کیا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں نصیحت فرمائی تو تم اپنے کفر میں اور بڑھ گئے اس وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب مسلط کیا گیا ایک بڑا ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں انسان گنا کرتا ہے گنا کرنے کے باوجود بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے لیکن پھر اللہ تبارہ کا تعالی اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتا ہے اور اللہ تعالی کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے وہ شخص آ کر اسے نصیحت کرتا ہے اور اسے سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ تم کر رکھے ہو یہ بہت ہی تمہارے نقصان دہ ہے لیکن سمجھنے کے باوجود بھی جب وہ مزید گناہ کرتا ہے تو اب اس پر عذابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تنگ دستی آتی ہے قرضے مسلط کیے جاتے ہیں بیماریاں آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا تو بھی فرمایا کہ پھر اسے ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کی مشکلات وقتی طور پر دور ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تباہی آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ جا رسول اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم فکر بس انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا فداب پس انہیں عذاب نے پکڑ لیا وهم غالمون اور وہ ظالم تھے فلو پس تم کھاؤ مما رضا کم اللہ حلال اس روزی سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب روزی عطا فرمائی وش کرو اللَّهِ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو شکر کے معنی ہمارے یہاں بڑے مختصر سمجھے جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یا اللہ تیرا شکر یہ کہہ کر ہم فارغ ہو گئے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کہنا بھی شکر ہے مگر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں اس پر لازم ہے کہ وہ اس رب کی فرماورداری کرے ان کن تم تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ اور نافرمانی فرمانی نہ کرو ان نما ہر رما تم پر اللہ نے مردار کو حرام کیا ودما اور خون کو لحم اور خنزیر کے گوشت کو فما اوہ غیر اللہ اور اس جانور کو جس پر ذبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور اس کی تفصیل ہم پچھلے پاروں میں سماپت کر چکے فمان تر غیر باغیوں والا آ اور جو کوئی مجبور ہو باغی نہ ہو سرکشی کرنے والا نہ ہو فعین اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یعنی جس کی جان جا رہی ہو بھوک کی وجہ سے اور جان بچانے کے لیے وہ مردار کھا لے تو وہ جائز ہے لیکن دو باتیں ہیں غیر باغن وہ جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے نہ کھائے بلکہ مجبور ہو گیا تو وہ صرف شرعی حکم کے مطابق جان بچانے کے لیے کھائے اسے اس مردار میں کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے ولا آ دن اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو سرکشی کرنے والا نہ ہو مراد یہ کہ اگر دو لکموں سے جان بچ جاتی ہے تو تیسرا لکم کھانا اس کے لیے حرام ہے اتنا ہی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے یہ بھی اس صورت میں کہ جان بچانے کے لیے اور کوئی چیز اور کوئی ذریعہ نہ ہو یہاں تک کہ اگر پتے کھا کر وہ جان بچا سکتا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا یا حرام کھانا جائز نہیں ہوگا اب مجھے بتائیے آپ خود سوچیں آج جو لوگ حرام کمائی اور حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں مجبوری ہے بتائیے کیا ایسی مجبوری ہے کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں ایسی مجبوریاں تو نہیں ہیں جو شخص بھوک سے مر رہا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ پتے کھا کر جان بچا سکتا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا یا حرام کھانا جائز نہیں ہے اور پھر اتنا کھانا جان بچانے کے لیے جائز ہے کہ صرف جان بچ جائے ایک لکما بھی اوپر کھانا جائز نہیں ہے مجبوری کا نام لے کر ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں تو آج دنیا میں شاید کسی کو مطمئن کر دیں لیکن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے ولا تقول السنتو کو مل کا اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں ہاضا حلال یہ حلال ہے وہ ہاضا حرامن اور یہ حرام ہے لطف کہ اللہ پر جھوٹ باندھو زمانے جہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر دیا کرتے تھے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں جیسے میلاد شریف کی شیرنی فاتحہ گیارہویں عرس وغیرہ ای سالے ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں نہیں ہے انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شران حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور جس چیز کے بارے میں شریعت میں سکوت ہے جس کے حلال ہونے اور حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا وہ بھی ہمارے نزدیک وہ حلال ہے حرام وہ چیز ہے جس کو حرام قرار دیا گیا اپنی طرف سے ناجائز کہنا ناپاک کہنا یا حرام کہنا یہ شریعت پر افطرا کرنا ہے جھوٹ باندھنا ہے ان الدین بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنی طرف سے حلال کو حرام کہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں جب بھی کوئی حرام کا دعوی کرے گا ناجائز ہونے کا دعوی کرے گا تو دلیل اس پر پیش کرنا لازم ہے کیونکہ جس چیز کو شریعت میں حرام نہیں قرار دیا گیا وہ حلال ہے وہ جائز ہے ایک آسان سی مثال ہم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے تو جائز ہونے کی دلیل ہمیں پیش کرنا لازم نہیں ہے گو کہ جائز ہونے کے کافی دلائل ہیں مگر جو ناجائز کہہ رہا ہے اس سے ہم پوچھیں گے کہ قرآن و حدیث کی کون سی مضبوط دلیل تمہارے پاس ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جناب اگر جائز ہے تو آپ ثابت کرو چلو ہم ثابت کرتے ہیں یا ایو الدین آمن سلو علیہ و سلیم اے ایمان والوں اس نبی پر خوب درود و سلام پیش کرو قرآن مزیر فقان حمید نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کر پیش کرنا کیونکہ کھڑے ہو کر پیش کرنا حرام ہے بلکہ فرمایا درود و سلام پیش کرو چاہے کھڑے ہو کر پیش کرو چاہے بیٹھ کر پیش کرو چاہے باوضو پیش کرو چاہے بے وضو پیش کرو ہاں جتنی تعظیب اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا جب قرآن مجید فقان حمید نے کسی حالت کو بیان نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ اس حالت میں پیش کرو گے تب ہی جائز ہے اور اس سے ہٹ کر پیش کرو گے تو حرام ہو جائے گا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پیش کریں گے تو ناجائز ہے یا بیٹھ کر پیش کریں گے تو ناجائز ہے یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے اپنے ادب کی بات ہے اگر کھڑے ہو کر سلات و سلام پیش کرنا ناجائز ہوتا تو آپ جانتے ہیں ناجائز جہاں بھی ہو ناجائز ہوتا ہے تو پھر مدینہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے روزۂ اقدس کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو بتائیے بیٹھ کر سلام پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کر پیش کرتے ہیں تو اگر ناجائز ہوتا تو وہاں بھی ہمیں بیٹھ کر سلام پیش کرنے کا حکم ہوتا تو اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو ناجائز کہنا اور کوئی دلیل موجود نہ ہونا یہ شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے مطاع قلیل یہ مختصر زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور یہودیوں پر حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ہم نے حرام کیا ان چیزوں کو جو آپ کو ہم نے اس سے پہلے بیان کی یعنی یہودیوں پر اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ اسی طرح وہ تمام جانور کے جن کے پاؤں میں پنجا ہو یا انگلیاں ہوں یعنی وہ تمام جانور جن کے پاؤں میں کھر نہیں ہوتے یہودیوں پر وہ سب حرام تھے وہ ہما نہ ہوں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے یہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی گئیں سما پھر ان لدین عامل اب جہاں بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے نادانی کی وجہ سے گناہ کیے ثم تابو من بعد ممباد پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی وہ اور وہ سدھر گئے انبک ممباد رسیم بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے یعنی انسان کتنا بھی گناہ ہو سچی پکی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے رب العالمین اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دے گا یہاں تک کہ اس کے نامۂ عامال میں گناہوں کی جگہ پر گناہوں کی مقدار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں